ربانی صاحب. جی جی. علیکم جناب, جناب، مسلط کرنا قربانی دا جانور جی سال دا اعتبار اتبار ہے یا دندا اتبار ہے؟, ہے اچھا اے اے اے اے اے اندے کوئی دلیل جناب عنا فرماؤ نے نبی بکرے کے تقسیم کرو جی نے سارے بکرے تقسیم کر دیتے ایک بچیا یعنی کہ دونوں نہیں سیابی واسطے بج نہ سچا اچھا نبی سلاد نے گیا اچھا جی مسا لفظ نے جی دل دل دل جی شیئے. اچھا مسنز کی مسا ہار... جیدی... جی دے اچھا. جی ٹھیک مسنا مسنا دان کی ہوں جی دونوں مسنا دانا دونوں اگر پوری لغت عرب اندر مل جائے جناب کسی ایک حوالہ دے چو بس کہ مسنا کا مطلب یہ دو سال بعد حضرت گزارش لگتا ہے بالکل فارغ جی حدیش سے سنی تسی مسنا کی جاندے جے نف مل گ اعتبار میں میں میں میں کے شریف شریف باب کوئی کوئی سے کن چیر بعد مسلا جو کئی کہ منازرا کرنا حضور ہے جناب تو میں سنا سنی ترقی اچھا چلو تھی تو پوچھا کہ تا کہ تل